ان کے رسولوں نے کہا کیا کہ اللہ میں شک ہے اسمان اور زمے کا بننے والا تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے کچھ گنا بخشے اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگ بے عذاب کاٹ دے بولے تم تو ہمیں جیسی آدمی ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے اب کوئی روشن سند ہمارے پاس لے آؤ